سال وہ سوتے رہے پھر ہم نے انہیں اٹھایا. کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے اس کا ذکر آگے آ جائے گا دو گروہوں سے مراد کیا ہے نہ کسو نیک نبا ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ. صحیح صحیح بلا ان نو فکیت العام انوب وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وزد ناہم ہودا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا وہ رمتنا علاقلوب ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارش دی مضبوطی دی دلوں کے اندر سماعت پیدا کر دیا اس کا جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی اس کام فکالو اور انہوں نے کہا ربنا رب سماواتے من ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں کسی اور دیوی کو کسی دیوتا کو کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں لن من لقد نندوام دہ شتتا ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی ہا الامن تخزم ہندون آلیہ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلحا جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلحا اس کے سوا نولا یاتون علیہ میں سلطان تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو معن ازلم ممن افطراء اللہ قیمبا تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ کا کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوخ کر دیا اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے مہلت اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کر لو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور, اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں ویزے قدل تو اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے مما یا بدون اللہ اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فاو القحف تو اب آؤ کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لے لیں یش لکم ربکم کو میر ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وہ رقم نمرے کو میرفقا اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وہ ترشم سیدا تعلیٰ تضاور و انقحف ذات یمی اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کننی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی ویزا غرمت جب ڈوبتا تھا تک میں شمال تو بھی وہ کنی کٹرا جاتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے لہذا براہ راست جو ہے دہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگ بنتی ہیں کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نارتھ لائٹ شیل بنائے جاتے ہیں ایسے شیل روف کے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے گی محمفی فلی مت اور وہ جو اس گار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی گار کے اندر جا کر وہ بیٹھ گئے سو گئے ظالق من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے میں یاد دل راہوں بل جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ میں فلن الفلاً طل لہو ولی مرشدہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وہ تحصب ہوں میں قاگ صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں وہ ہم رکو حالانکہ وہ سو رہے ہیں نقل بہم دات الدیل داتشمال ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے داہنی طرف بھی بائی طرف بھی تاکہ یہ ہے کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے داتشمال وکل بہم باسط الرائے بالوسید ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دو اگلے جو ہے جو پاؤں جو ہاتھ کو سمجھیے وہ اس کے کوئی بہت ہی قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا لب اطلاع کا اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے لب ومن ہوں فرا رو وبول ہوں رو تو وہاں سے تمہارے اوپر وہ تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے وہاں سے تم بھاگو کہ بڑا بھیانک منظر ہے ایک کہف ہے اندر اندھیرا ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں بولا بولے تو من روبا وزا لے کر اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا کسا آلو بہنا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کالا کائلو منہ کم لمس تم ان میں سے ایک نے کہا کتنے اب یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا کالو لمس نہ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی ہم نے کی اور کیا کیا بما جو اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم ہم آنسو احدکم غرکم ہار تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو ار المدینت شہر کی طرف فل ینزور وہ دیکھے اوہ از کا تعمن کہاں سے کوئی پاکیزہ کہ وہ ان کا جو تصورات تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے ائیوہ آج کا تھا رستے تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے ولیطلف اور دیکھیں کہ وہ نرمی کرے کسی سے جھگڑنا پڑے کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے ولیط لطف نوٹ کر لیجئے یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے ولیط لطف کا تے نصف اول میں ہے لام یہ نصف ثانی میں ہے یہ نصف تعداد حروف الفاظ نہیں حروف الفابیٹس جو ہے جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے ولیطل فرنمی کا معاملہ رکھے بڑا یوش ارنب عہدہ اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنوع کر دے لوگوں کو مطلع کر دے اس کا ذریعہ بن جائے یا ضرور علیہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر یا ججموں کو یا تو تمہیں رجم کر دیں گے اب سنسار کر دیں گے اور یو عید و کم فی ملت ہند یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ हो لے جائیں گے ولن تف لہو عزت ابدا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پا گے فلاح کبھی بھی اس طرح ہم نے یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ بڑا چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعی کہ ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے وہ تختی کہیں نکلوائی گئی تین برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وہ قزال کا آسر نہ عالم اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لے عالم اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئی اند اللہ حق السات اللہ رفیہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکے آتی ہےفیا وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے عزیتنازعن بینحم امراؤ اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی کیا اب کیا کرنا چاہیے تو جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے فقالبل علیہم بنیا نہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عمارت تعمیر کی جائے معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رب بہ معلوم و بہی ان, ان سے اب بہتر واقف ہے قال الدین غلب و علام تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے یہ کہا اللہ تخن علیہ مسجدہ کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا تھا یقول نہ سلاسۃ الراب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصاب کحف اور چوتھا تھا ان کا کتا وہ یقون خمسۃم سادس ہوں اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا رجم بل یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹامکٹوئیاں ہیں یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر وَيَقُولُونَ یقلون وَسَامِنُهُمْ الب اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا الر رب بھی عالم کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی ماں علم إِلَّا اللہ نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے سراہد تو نہیں کی لیکن مفت کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے اس لیے کہ ہم سا تم سازش ہو واؤ نہیں ہے لیکن سب سب کا تم بس شام لو ہوں کلب ہو اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اس کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا قالو کالو جو ہے سیگا جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں دو ہوتے تو قالا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اب جس کو بھیجو کھانا لانے کے وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لیے کہ وہ بھی کالو کے لفظ کے ساتھ ہیں تو تین جمع تین اور ایک پوچھنے والا وہ سات بن گئے ویسے یہ کہ گبن کی کتاب بھی میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرز یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی کی ہے لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے فلاں تمہارے فیم اللہ میران ظاہرا تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جگڑیے مت بلا تصطفی محروم آگا اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان پین کرنا زیادہ بحث و نظام پڑھنا جو ہے بک سائے کرنا ہے بلکہ وہ اپنی اس جد وجہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے فلاں تمہارفر ولا, ولا تقول یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحب ہو گیا تھا جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا تم آنا اور یہ کہ نہیں کہا کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا نہیں کہا ہو گیا غلطی ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام ہی نہیں لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ شاء کہے کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گرفت ہو گئی تو حضور کئی دن گزر گئے کہ جبرائل نہیں آئے اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی گویا کہ مخالف نے تالیاں پیٹ بھی ہوگی چلو بس فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد جبرائیل آئے یہ واقعات بھی لے آئے ساتھ یہ ہدایت بھی لائے ولافال <غَدًا> کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا شاء اللہ مگر اس استثناء کے ساتھ اگر انداز چاہا یہ ہماری تہذیب کے اب یوں کہ کچھ مات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے اصل میں حسن اللہ کا ہے پھول دیکھا سبحان اللہ پھول کی تعریف دیکھ رہے ہیں. اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی کوئی ضرورت پوری ہوئی الحمدللہ بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا الحمد تعریف اللہ کے لیے کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داغل ہوئے منظر اچھا لگا بچے کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے کہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کام کرنا انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں ارادہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اللہ کی مرضی اور عظم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ہو اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے ماشاء ان شاء اللہ اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں الحمد للہ کتاب ولا تک رضا اللہ وسک الرب قیدا نصیب اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے بس کو کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے وہ کل آسان یاد یعنی ربی اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورت حال پیدا کر دے لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے بلکہ معاملات کو تفویض المر اللہ سپردمب تو مایاچ راہ تو دانی حساب کب و بیش راہ تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے و لبی صوفی کافی الصلاس میت السلی مسداد اور وہ رہے اپنی اس غار میں تین سو برس اور اس کے اوپر نو سال اس کی تعبیر کیا ہے شمسی حساب سے تین سو برس اور یہ تین سو برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کے لنڈر کے وہ کمر حساب سے تین سو نو بن جاتے ہیں اس حوالے سے یہ دونوں عادت بالکل صحیح ہے کل اللہ عالم ومال سو کہ یہ بھی اللہ بہتر جانتا کتنے عرصے رہے اس میں بھی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں لہو غیر اس سماوات اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمانوں اور زمین کا اب صرفی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا اس کی سماعت اس کی بسارت کا تم کیا اندازہ کرو گے ماں لہو مندو نہیں من ولیم ان کا کوئی ساتھی اور پشپنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا ولا یوشر کوفی حکم ہی احاطہ اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجیے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا حکم ومر اللہ تعبود اللہ یا ضالک دین وَلَمْ یق لَهُ شریک فِي الْمُلْكِ بادشاہ میں اس کا کوئی شریک نہیں یہاں فرمایا ولاشر کو بھی حکم ہی وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں وطل ماحیہ ان کتابیں رب اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شریک اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے مباصبروں کا اللہ بلّہ اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت وطنما ہوتا ربک جو بھی آپ کی طرح وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے نام ود ماتے اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے ولاد تجدم ہی ملتا اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی پناہ دینے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا سختی کتنی بھی ہے جیے برداشت کیجیے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجیے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم میں کھانا خراب کوترے اخبار بندہ نواز میں نم تجم اندو نہیں بولتا ادا وسب الفسا کمالزین یدنا رباح بلغذات و راشی اور اپنے آپ کو روکے کے رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یہ اگر اگرچہ غربا میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ یبن مکتوم ہے یہ نابینا ہے یہ ابو فقی ہے یہ غلام ہے یہ عمار ہیں اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو ان کی ضفافت کو غنیبت سمجھیے بسمرفسون وجہ ہوں وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں طلبگار ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ولادنا کان ہوں اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے انہ تری دوینت الحیات دنیا کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے آرائش ہے دنیا کی چمک دمک ہے دولت ہے آپ ولید بن مغیرہ کی طرف سے متوجہ ہو اور عبداللہ ابن مکتوم کی جانب نہ ہو محض اللہ ایسا نہ کیجیے یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ حج میں بھی پڑھ چکے ہیں ولا تمدن تالا بھئی زہرت الحت دنیا یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان چمک دمک اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ولاقات اور کان آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں توری دو زینت الحیات الدنیا تو کیا آپ بھی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے وہ لاتوطے میں نقفل نقل بہوں ذکر اور بت بات مانی اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ تباہ ہو اور جو اپنی خواہش دس کی پیروی کر رہا ہے وہ کان امروں اور اس کا کام جو ہے وہ اعتداد سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے